السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹوں کا مرکز لائبریری کراچی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 قل هل منبئكم بالأقصرين أعمالا الذين ظل صعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نظيم لهم يوم القيامة فزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا إن الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس مزلفا خالدين فيها لا يغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا اپنی ہر خطبہ میں یہ الفاظ ادا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ بھائی فعم اقسد الحدیث کتاب اللّہ اقسد الحدیِ حدی و محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ سب سے بہترین کلام یہ سب سے بہترین حدیث اللہ کا کلام ہے قرآن پاک دنیا میں کلام بہت سے ہیں مگر سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین کلام اللہ رب العزت کا کلام ہے قرآن باغ ہے حلی حلی و محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے بہترین طریقہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے معنی نے طریقے بہت سے آپ کے سامنے آئیں گے مگر آپ یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور سب سے بہترین طریقے کے مقابلے میں ایک طریقہ ایسا ہے جو سب سے بہترین ہے سب سے خطرناک ہے اور سب سے خطرناک ہے برما کہ بھائی شکل و مور ملک سب سے بہترین امر اور سب سے بدترین طریقہ وہ ہے جو نیا ہو قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہو جس کا ذکر نہ کتاب اللہ میں ہو نہ سنت رسول اللہ میں ہو وہ سب سے بدترین طریقہ ہے اور سب سے بدترین راستہ ہے ادلا كُلَّ مُحْدَثَةٍ بدر یہ بات نوٹ کر لو کہ جو بھی نئی چیز ہوگی وہ بدعت قرار پائے گی وکلا بداعت دن دولال اور ہر بدر گمراہی وک اللہ دولالتن فنار اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ایک حدیث کے مطابق جب نبی علیہ السلام یہ الفاظ ادا فرما رہے ہوتے تو عناصوت ہو آپ کی آواز بڑی اونچی ہو جاتی ون تفقت اوداج ہو اور آپ کی گردن کی رنگیں بھون جاتی وہ مر روج ہو اور آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا اور جب آپ صحابہ کو بتا رہے ہوتے کہ سب سے بہترین طریقہ نبی کریم کا طریقہ ہے سمب اور سلم اور سب سے بدترین طریقہ ہر نئی چیز ہے فطرت تو آپ کا انداز ایسا ہوتا کہ گانا ہو مندر و جیشن کہ گویا آپ صحابہ کو ایک لشکر کے فوری حملے کی اطلاع دے رہے اس وقت ایک کمانڈر کا انداز کیا ہوگا جب اپنی فوج کو دشمن کے فوری حملے سے آگاہ کر رہا ہوگا یہ فوراً تیار ہو جاؤ دشمن حملہ کرنے والا ہے یقور و سباہ دشمن یا صبح آیا یا شام آیا یہ کیفیت محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی کیونکہ اس خطبے میں ایک بڑی ہولناک چیز کی نشاندہی کی گئی, گئی ہے اور وہ ہر نئی چیز ہے جو کتاب و سننے سے ہٹ کر جو شرع اصطلاح میں بدعت کہلاتی ہے ہر بدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی نتیجہ کا نتیجہ جہنم کی آگ ہے یہ اس خدمے کا مضمون ہے جس کو ادا کرتے ہوئے رسول اللہ علیہ وسلم بلند آواز اختیار فرماتے اور آپ کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بڑی ہولناک خبر دشمن کے حملے سے بھی زیادہ ہالناک خبر ہے کیونکہ دشمن کا اچانک حملہ زیادہ سے زیادہ انسان کی جان لے سکتا ہے مگر بدعت کو موڈ دینے والی ہے اور دین کا ہویا بگاڑ دینے والی ہے جس کا محلک جہنم کی آگ ہے جس کا نتیجہ تمام نیکیوں کے ضائع ہونے کی صورت میں ہے جب ایک بندے کے اعمال میں بدر شامل ہو جائے تو اس کے بقیہ اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں اسی لیے سفیان ثوری کا قول ہے کہ ابلیس کو عام گناہوں سے زیادہ بدر سے محبت عام گناہ جیسے چوری ہے شراب نوشی ہے ڈاکہ ہے یا زینا ہے ابلیس کی چاہت یہ ہے کہ لوگ ان گناہوں کے بجائے کسی بدرت کو اختیار کر لیں عبادت سمجھ کر کیونکہ عام گناہ اگر ایک بندے کی زندگی میں شامل ہو تو اس سے کم از کم نیکیاں برباد نہیں ہوتی گناہ اپنی جگہ اور نیکیاں اپنی جگہ لیکن اگر بدر شامل ہو جائے تو سارے ہمارے حسن بھی برباد ہو جاتے ہیں اور انسان نیتیوں سے محروم ہو جاتا ہے یہی بات نبی اللہ علام کے صحابی جناب یہ ابتبار مسٹ ہوتے انہوں نے فرمائی تھی ان لوگوں سے جو کسرا کی مسجد میں حلقہ بنا کر اجتماعی ذکر کر رہے تھے جن کے سامنے کینکریوں کے ڈھیر تھے اور ان کینکریوں پر اللہ کا ذکر شمار کر رہے تھے اجتماعی ایک ان کا امیر تھا جو انہیں ذکر کرنے کا حکم دیتا اور سارے لوگ ایک آواز سے اجتماعی طور پر ذکر شروع کر دیتے جناب عبداللہ نے جب یہ سارا عمل دیکھا تو پہلے تو فرمایا کے لگ اچھے تم کہ تم نے اس دین پر ظلم کرتے ہوئے ایک بدعت ایجاد کی ہے ذکر صحیح ہو رہا ہے مگر طریقہ ذکر بدعت ہے اللہ کے گارے میں عمر سارج نہیں ذکر تھا سبحان اللہ الحمد للہ بل جو کہ افضل الکلام ہے نبی اسلام کی حدیث ہے افضل الکلام اربر سب سے بہترین ذکر یہ چاروں کلمات ہیں اور ایک حدیث نے وہ ہنڈا مد یہ چاروں کلمات قرآن میں سے ہیں ذکر یقیناً افضل ہے مگر طریقہ ذکر محدث تھا بدر تھا جس پر صحابہ نے اتنی شدت اختیار کی یہ ظلم ہے اس دین پر ایک بدعت کا اجرا ہے صحابی افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے پگمبر کے جوتے موجود ہیں برتن موجود ہیں آپ کی نشانیاں موجود ہیں اور تم اتنی تیزی سے تبدیل ہو گئے بدعات ایجاد کر ڈالی فرمایا کہ اردو سیاح آتے کو فان ضابن اللہ من حسناتکم حسن کمشئی کی کینکریوں پر جو ذکر شمار کر رہے ہو اس سے بہتر کے باہر چلے جاؤ جل اور جو آ کر گنا کرو ایک گناہ اور دو گناہ اور دس گناہ اور پچاس گنا اور وہ آ گنو ان کینکڑیوں پر اپنے ایک ایک گنا کو شمار کرو اس سے کم از کم نیکیاں برباد نہیں ہوں گی مگر جو کام تم کر رہے ہو اس سے نیکیاں برباد ہو رہی ہیں کیا تم اللہ کے بےحمبر سے بڑھ گئے صحابہ کے سے بڑھ گئے یہ طریقہ کسی نے اختیار نہیں کیا ان لوگوں نے کیا جواب دیا جو آج کے لوگ جواب دیتے ہیں ماں اردنا اندل خیر عبداللہ نیت خیر کی ہے ارادہ خیر اچھا کام ہی تو ہو رہا ہے اللہ کا ذکر ہی تو ہو رہا ہے ہمارا ارادہ صرف خیر کا ہے جناب عبداللہ نے فرمایا کم میں مرید دل خیر نہیں سی کتنے ہی لوگ ہیں جن کا ارادہ جن کی نیت خیر کی ہوتی ہے مگر خیر انہیں نصیب نہیں ہوتی وہ خیر حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ دین اسلام میں خالی نیت کا درست ہونا کافی نہیں ہے کراتا ہے خیر کافی نہیں ہے جب تک وہ کام اللہ کے حبیب کی سنت کے مطابق نہ ہو تو طلب کی صداقت اور سنت کی اتباع یہ دو چیزیں مل کر دین بنتی ہیں تمہاری طلب کا حل اللہ جانتا ہے مگر اس طریقے کا ظاہر اللہ کے پیارے کے عمر کی سنت کے خلاف ہے وہ لوگ بازنا ہے اس واقعے کا راوی ابو سلمہ جو جناب عبد الرحمن کا بیٹا ہے وہ ذکر کرتا ہے کہ میں نے ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھا خارجی بن چکے تھے جن کا آغاز ایک چھوٹی پتر سے ہوا بازنا ہے قبول نہ کی اور ترقی کرتے کرتے پڑھتے گئے کر حتیٰ کہ خارجیوں کے سف میں شامل ہو گئے جن کے بارے میں رسول اللہ کا فرمان ہے الخوار جولار الار خارجی جہنم کے کتے ہوں گے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شر و قتل تحت سما اس آسمان کے نیچے بہت سے لوگ قتل ہوئے اور قتل ہوتے رہیں گے سب سے بہترین مقبول خارجی ہیں لوگ قتل کرتے رہیں گے اور قتل کرتے رہیں اور سب سے بہترین قاتل وہ ہے جو کسی خارجی کو قتل کرے تو یہ بدرت کا ہولناک انجام نصیر قبول نہیں کی اور بدرت پر اسرار قائم رکھا بڑھتے بڑھتے خارجی ہو گئے بدرت کا معاملہ بڑا ہولناک ہے بڑا خطرناک بڑے غور سے اپنے عقائد کو اور اپنے اعمال کو چیک کیا کرو حتی میں بدر شامل نہ ہو اور کوئی عمل بدرت پر قائم نہ ہو ایک بدرتی انسان سب سے مخوص انسان نفرت کے تابل کیونکہ بزردی انسان دن تھاڑے اللہ تعالیٰ کو چھوٹاتا ہے نروز اللہ تعالی کو چھوٹ کی طرف منسوخ کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالی کا دعوی ہے الما اکمل چلاکم تین حکم آج میں نے دین مکمل کر دیا اب یہ دین کامل و اکمل ہے کوئی اس میں کمی نہیں کوئی نقص نہیں ہر لحاظ سے کامل عقیدے میں عمل میں معاملات میں میں یہ دین کامل ہے اکمل ہے اور کوئی اس میں کمی نہیں لیکن ایک بدرد ایک بدر کو جاری کر کے یا ایک بدرد کو اپنا کے اللہ تعالی کے دعوے کو ناوز بلا چھوٹا برار دے کے کہ مکمل کہاں ہے فنا کمی تھی فنا کمی تھی جو ہم نے پوری کی اسے بولتے استدارک شریت پر سزاق اللہ اور اس کے رسول سے جو کمی رہ گئی نعوذ باللہ اسے ہم نے پورا کیا کہ دین کامل کہاں ہے اللہ تعالی کے تعمیر کی تقریب اور دین میں کمی کا عقیدہ اور یہ کہ وہ کمی ہم پوری کر رہے ہیں یہ بدرتی کی ہالناک فکر یہ اس کی سوچ ہے اس لیے سب سے خطرناک انسان بدرتے انسان سرو سال ہی بڑی اسے نفرت کا اظہار کیا کرتے تھے ایوب سے سیانی رحم اللہ کے دور میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا اس کے بیٹے ان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اپنے ان پاکہ ہاتھوں سے ہمارے والد کو حسل دے دیجیے فرمایا کہ ٹھیک ہے نیک کام ہے ہونا چاہیے تشریف لے گئے جس کا نے میت تھی اس میں داخل ہوئے کپڑا ہٹایا پہچان گئے غسل دیے بغیر باہر آ گیا اور کہا کہ میں غسل نہیں دے سکتا رہی تو کانا یمشی محمد ایک روز میں نے دیکھا اس کو سر عام ایک بدردی انسان کے ساتھ کہیں جا رہا تھا بدردی سے اس کی دوستی تھی میں اس کو کیسے گسل دے سکتا ہوں سریمان تیوی رحم محمد موت سے خبر رو رہے تھے کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں جواب دیا بنا یاد آ گیا مرن تو ہے نام پسند فاقاف اور حساب ایک بدرتی انسان کے پاس سے گزرا اسے سلام کر بیٹھا مجھے اس پر حساب کا خوف ہے اللہ نے پوچھنا حساب لینا کہ تمہارا سینہ تو سنت مصطفیٰ کے انوار سے منور تھا تم نے کیسے شخص کو سلام کیوں کیا جس کے کی اندر بدر کر چکی تھی قاضی ابن عیاض فرمایا کرتے تھے جو اپنی بیٹی یا بہن کسی بردی کی نکاح میں دے دے اس نے اس عمل سے اپنا رشتہ اس سے کاٹ لیا اس کا رشتہ ٹوٹ گیا اس سے یہ نہ سمجھے کہ کیا ہو گیا رشتہ ٹوٹ گیا تو کیا ہوگیا سر سے بوجھ تو ڈر یہ نہ سمجھے کل قیامت کا دن ہوگا یہ رشتہ آئے گا حقور رحمان کو تھام کے کہے گا یا رب بسلنی وقت سلم وقتا رشتہ کہے گا یا اللہ جس نے مجھے جوڑا اسے تو بھی جوڑ لے اپنے ساتھ جس نے مجھے توڑا اسے تو بھی توڑ مجھے بھگتنا پڑے گا اور من روایت منتبسما بجے مختلف اور جو کسی فضرتی کے سامنے مسکرائے اس کے چہرے کو مسکرا کے دیکھے وہ شخص دین کے ساتھ مزاق کر رہا ہے یہ کیسی دین داری اور جو شخص بدرتی کے جنازے میں شریک ہو اس نے دین کی عمارت کو اٹھا دیا یہ صرف سالح کے نظریات ان کی سوچ اور فکر ایک بدرتی انسان کے بارے میں یہاں ایک بات بطور وضاحت کے ضروری ہے یہ جو تعلقات جس کا ہم نے ذکر کیا یہ وہ تعلق ہے جس کی اور کوئی بنیاد نہ ہو بعد اوقات ایک شخص تجارت کرتا ہے اور اس کی تجارت کسی بدرتی انسان کے ساتھ ہوتی ہے وہ جائز ہے اور تجارتی تعلق کی بنا پر ملنا جلنا بھی جائز ہے مسکرانا بھی جائز ہے بعض اوقات ایک گھرانے میں ماں باپ بدر پر قائم ہے اور اللہ اولاد کو ہدایت کی توفیق دے دیتا ہے اس اولاد کا اپنے ماں باپ سے تعلق اس تعلق کے بنا پر خدمت مسکرا کے دیکھنا اور ملنا سب درست ہے مگر اس کی اساس دین نہیں وہ تعلق ہے رشتہ ہے تجارتی لین دین ہے جس تعلق کی ہم مذمت کر رہے ہیں وہ تعلق دین کی بنیاد ہے پر انسان کسی تبسم کا کسی مسکراہٹ کا نرم کوشے کا مسائل نہیں اللہ یہ کہ آپ کسی کو دعوت دے کر قریب کر رہے ہیں اس سے آپ اخلاق کا برتاؤ کریں اگر یہ بات محسوس ہو رہی ہو کہ یہ قریب آ رہا ہے دعوت کو سن رہا ہے سنف سال ہی کس قدر نفرت کا اظہار کیا کرتے تھے سنر داروت میں حدیث ہے جناب عبداللہ ہو. ان کا آخری دور تھا ان کی عمر کا بوڑھے ہو چکے تھے اور نابینا بھی ہو چکے تھے ان کے شاگرد امام مجاہد الحمد اللہ لوہت اور تفسیر کے بہت بڑے امام محدث بھی تھے وہ ان کو ساتھ لے کر کہیں تشریف لے جا رہے تھے راستے میں زہر کا وقت ہو گیا مسجد میں داخل ہو گئے زہر کی نماز پڑھنے کے لیے موسم نے اذان دی اور اذان کے بعد ایک عمل کیا جس کو تصویر کہا جاتا ہے تصویر کا میں نے وہیں چھٹے بڑے لوگوں کو دوبارہ نماز کی دعوت دے دی لوگوں اذان ہو چکی اپنے کام کاج چھوڑ دو اللہ کا خوف کرو مسجد میں آؤ نماز پڑھو وغیرہ یہ تصویر ہے جو کہ ممنوع ہے اس سے روکا گیا جناب عبداللہ نابینا ہونے کے باوجود نفاحت اور کمزوری کے باوجود بڑھاپے کے باوجود پڑھاپے کو مسجد مجاہد ہمیں اس مسجد سے نکال کر لے جاؤ یہ ہے جس مقام میں جس مسجد میں ایک بدرد کا اظہار ہو رہا ہے ہم نماز نہیں پڑھیں گے چنانچے نواز بڑھاپے کے باوجود اور نابینا ہونے کے باوجود وہاں سے نکل گئے اور کسی اور مسجد میں جا کر زہر کی نماز ادا کی اسی جسم کا واقعہ امام مالک کا بھی امام دار الحجرا ان کا گھر مسجد نبی کے پڑوس میں تھا موسم نے اذان دی مسجد کے منار پر چڑھ گئے اور تصویر کی اذان کے بعد وہی الفاظ کہ لوگوں نماز ہو چکی اذان ہو چکی اٹھو بستر چھوڑو اللہ کا خوف کرو مسجد میں حاضر ہو جاؤ امام آرے گھر سے نکلے اور چیخ کر اس کو کہا کیونکہ وہ بلندی پر تھا کرنے کی کوش کر رہا رہ تاکہ اڑوس پڑوس کے لوگ میری کھانسی سن لے میرے گلے کا صاف کرنا سن لے اور بیدار ہو جائیں امام مالک پھر گھر سے باہر نکلے فرما کہ یہ بھی بدہت ہے یہ بھی تصویر کی ایک شکل بس آزام کافی آج بھی بہت سے لوگ گشت کی صورت میں لوگوں کو گھر گھر جا کر نماز کی دعوت دیتے طریقہ اس سے مختلف نہیں بس ازان یہ ہمارا دین دین غیرت ہے اس کو اتنا پست نہ کرو کہ کسی چودھری کے گھر پہنچ جاؤ نماز کی دعوت لے کر اذان کافی جو آتا ہے وہ آئے نہیں آتا نہ آئے لیکن جب گھر گھر کشت کر کے جانا لوگوں کو گھروں سے نکالنا نماز کی تلقیم کرنا اذان ہونے پر ان کو خبر دینا یہ تمام چیزیں اللہ کے معمول سے اور آپ کی سنت سے ثابت نہیں ہم طریقہ دعوت میں غیروں کی نقالی کیوں کرتے ہیں ان کی اصطلاحات ان کے الفاظ گھڑیا قسم کے ان کا لہجہ کیوں بناتے ہیں ہم آد الحدیث ہیں اور کتاب و سنت کے ساتھ تعلق ہمارے لیے مایہ صد افتخار ہے ابو فکر غزل رحمۃ اللہ بہت بڑے عالم تھے سید داو غزل کے بیٹے جب دیکھتے کسی اہل حدیث کو غیروں کی نقالی کر رہے فرمایا کرتے کہ تمہاری مثال اس کیسی ہے جس کے دامن میں ہیرے ہوں جواہرات ہوں جس کا سینہ سونے سے سجا ہوا ہو مگر شہزادی شہ آزادی کو چوری کرنے کی عادت ہے. یہ کھوٹ ہے جس کی نقالی کر رہے جس کو اپنا کھڑا مار ہمارے پاس موجود ہے دعوت اور طریقہ دعوت سب کا سب نبیر اسلام کی ہدایت اور آپ کے طریقے سے ثابت ہے. اسے اپنا ہو غیروں کی نقالی کر کے اپنے مقام کو گرانے کی کوشش نہ کرو دودھ اگر پانی میں شامل ہوگا شاید پانی کی قیمت بڑھ جائے مگر دودھ کی قیمت کم ہو جائے گی سونے میں کھوٹ ہو تو کھوٹ کی قیمت بڑھ جائے گی مگر سونے کی قیمت گھٹ جائے گی ہمارے اندر ایک دینی غیرت ہونی چاہیے بات تھوڑی سی پھیل گئی بدرت ایک بہترین عمل ہے جس کی تمام نیکیوں کو برباد کر دیتی آج ہماری قوم کے بیشتر لوگ روزے سے ہیں رات کو قیام بھی کیا ہوگا جو رات گزری اسے شب برات کا نام دیا جاتا ہے شب توبہ کا نام بھی دیا جاتا ہے اول یہ نام ثابت نہیں ہے دیگر خاص طور پر اس رات کا اہتمام اور دن کے روزے کا اہتمام کتاب و سننے سے ثابت نہیں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات بیان کیا کرتے تھے اور شعبان اکثر روزے رکھا کرتے تھے بلکہ بعض احادیث نبی اسلام شعبان کے روزے رمضان کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے یسوب شابان کلو اور پورا شعبان کا مہینہ روزے رکھا کرتے تھے مگر پندرہویں تاریخ کی تفصیل ثابت نہیں کچھ احادیث لوگ بیان کرتے ہیں مگر سب کی سب زرعیز سب سے صحیح روایت جامع ترمزی کی جس میں یہ ذکر ہے کہ اس رات اللہ تعالی لوگوں کے گناہ معاف کرتا ہے بنو کن قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بڑھ کر یہ حدیث زہیز ہے بلکہ سفرین ترین زہیز امام ترم رحمہ اللہ اس کی روایت کرتے ہیں اور روایت کر کے فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کی بابت پوری دنیا میں حدیث کے امام امام بخاری رہن سے پوچھا اس پر کیا حکم ہے فرما کہ اس میں دو مقام پر ابتدا ہے سنت ٹوٹی ہوئی مزر اس میں حجاج رضاک سے جان کر رہے ہیں اور عربہ سے اور حجاج کا سیما ثابت نہیں اور کا سے سما ثابت نہیں ہے ایسی حدیث کہہ کہلاتی ہے انہوں نے سرندرای ثابت ہو وہ شدید رین زور شمار ہوتا ہے تو پھر یہ نیکی ثابت نہیں ہے اگر جو لوگ اس کو نیکی سمجھ کر اختیار کرتے ہیں مگر اس کا دین سے تعلق نہیں دین اسلام بے بہادشہ اعمال صالح پر مشتمل ہے آپ ان کا اہتمام کیجئے اللہ کے پیارے کے عمبر کے طریقے کی اتباہ کیجئے آپ کی سنت کی پیروی کیجیے جس کا اجر بھی ملے گا اللہ کا تفرب بھی ہوگا اور پیارے پیغمبر کی محبت اور اللہ تعالی کی محبت بھی حاصل ہوگی ایسے آغاز کا اہتمام جس میں کئی چیزیں شرعی مقاصد کے خلاف ہے قبرستان کا چراہا دین کے خلاف ہے عورتوں کا جانا قبرستان میں شریعت کے خلاف ہے لعن رسود اللہ, اللہ, اللہ عورتوں پر کانب پر جو قبرستان جاتی ہیں اور قبروں کی زیارت کرتی ہیں مردوں اور عورتوں کا اختلاط شری مقاصد کے خلاف ہے اور پھر یہ چراغ یہ مال کا زیا ہے یہ مال بہت سے ہر وبار مستحدین کے کام آ سکتا ہے القاعد یہ سارے امور ایسے ہیں جو کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف برت کے احکام ہم نے سن لیے انتہائی خطرناک عمل ہے البیم افسرینہ عمل ایمبر کہہ دیجیے ہم تمہیں بتائیں کہ عمل کے باوجود سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہو گئے اللہ دینہ صولہ دنیا سب ان ہوں یا سرو نے سنا وہ لوگ ہوں گے جن کی دنیا کی زندگی ہر محنت بیکار جا رہی تھی جو کام کر رہے تھے سب بیکار جا رہا تھا اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں عبادت ہی تو کر رہے ہیں ذکر و روزگار ہی تو کر رہے یہ شب برات میں ایک مخصوص نماز پڑھی جاتی ہے جس کو سلاد العفیہ کہا جاتا ہے ہزاری نماز اس میں سو رکعات پڑھنی ہوتی ہیں اور ہر رکعت میں دس بار سورہ اخلاص تو اس طرح ہزار کا فکر پورا ہوتا ہے تو اس کو ہزاری نماز کہا جاتا ہے اور یہ نماز بھی ثابت نہیں جو حدیث پیش کی جاتی ہے ہر لحاظ سے باطل موضوع اور مقبول حدیث گڑی ہوئی مختلف جھوٹی ہے اللہ کے پیارے بنبر کا فرمان ہے من کر رہا یہ مزاحمت جو مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے دنیا میں طے کر لے کہ میں جہنم کے سوا کہیں نہیں جاؤں گا یہ بڑا خولناک اتدان ہے اور بڑا بہترین امر ہے کہ اللہ کے پیارے بنبر کی طرح جھوٹ منسوخ کیا جائے مگر اس مرض کا کیا علاج ہے یہاں ایک بڑی جماعت موجود ہے جس کے نزدیک دین کی دعوت کی خاطر جھوٹ بولنا جائز ہے جھوٹ جو کہ حرام ہے رحمتہ اللہ علی اس کو جائز قرار دے دینا بہت بڑی جسارت کہ دعوت دین کی خاطر جھوٹ بولنا جائز اس تبھی اس جماعت کے سیدھا سیدھا لوگ جو درس وغیرہ دیتے ہیں وہ ٹکا ٹکا کے جھوٹ بولتے ہیں غیر مست باتیں نہ کوئی حوالہ نہ کوئی صنعت خود ان کے اپنی جماعت کے علماء بھی پریشان ہوتے ہیں کہ یہ باتیں کہاں سے لے آیا دنیا اس کو سنتی اور اس کی بات کا سحر پھیلا ہوا ہے مگر ستر فیصد جھوٹ ہوتے کسی بات کا شاہ ہے دعوت دی دین کی ہاتھ جھوٹ بولنا چاہیے لوٹے اٹھاؤ بستر اٹھاؤ پریا پریا پھیلو دعوت دین دو جھوٹ بولو کوئی پرواہ نہیں ایسے لوگوں کو کوئی علاج نہیں علاج تو ان کا ہوتا ہے جو جھوٹ کو جھوٹ سمجھے اور اس کی شناخت کے قائل ہو اور جو جھوٹ کو کارے خیر سمجھے ان کا کیا علاج ہے ایک بدردی کا کیا علاج ہوگا جو اپنی بدرد کو نیکی سمجھتے چور کا علاج ممکن ہے زانی کا ممکن ہے شرابی کا ممکن ہے کیونکہ یہ سارے کام نیکی سمجھ کر نہیں گناہ سمجھ کر لوگ کرتے ہیں چھپ کر کرتے اس کا علاج ممکن ہے اس کو جھوٹ اور اپنے گناہ کی حیبت کا کسی وقت بھی انکشاف ہو سکتا ہے توبہ کر سکتا ہے اس کا کیا کرو جو جھوٹ کو عبادت سمجھے بدرد کو نیکی سمجھے وہ بھلا کیسے توبہ کرے گا پیارے بھی کا فرمان ہے کہ ان اللہ, ان کل صاحبی اللہ نے ہر بدرتی انسان سے توبہ کو چھپا دی یہ چھپانے کا معنی بھلا وہ توبہ کیسے کرے گا وہ تو اپنی نیکی کو عبادت سمجھتا ہے اپنے عمل کو نیکی سمجھتا ہے اللہ کی نظار سمجھتا ہے سچی طلب قرار دیتا ہے وہ توبہ کیسے کرے گا توبہ کی توفیق اس کو ملتی ہے جو اپنے عمل کو برائی سمجھتا ہے. اللہ کا خوف اختیار کر لیتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے مگر جو عمل کو لے کے سمجھتا ہے وہ کر توبہ کرے اللہ نے ہر بدرتی انسان سے توبہ کو چھپا دیے توبہ اس سے پردے میں تو آپ کہہ دیجیے تمہیں بتائیں سب سے بڑا گھاٹا کن کا ہوگا اللہ دینسم پھر حیات دنیا ان لوگوں کو جو دنیا میں عمل کرتے تھے اور جو کوشش کرتے تھے سب بیکار جا رہی تھی اور وہ کیا سمجھتے تھے انہوں یوں سے سنا کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں یہ ان کی سوچ تھی قرآن کیا کہہ رہا ہے جو کر رہے ہیں سب بیکار پر محض کوئی اجر نہیں کوئی بدیرائی نہیں یہ تضاد کیوں ہے یہ تضاد اس لیے ہے کہ انہوں نے جو حمل کیا اپنی خواہشات کی ترجمانی پر کیا کتاب و سنت کو نہیں دیکھا قرآن حدیث کو نہیں دیکھا اپنی خواہشات اپنی پسندر نا پسند ناپسند اپنا خاندان اپنی برادری کہ یہ کام ہمارے آواز دار کرتے آئے ہیں ہمارے خاندان میں ہوتا ہے ہماری برادری یہ کام کرتی ہے یہ ان کی سوچ تھی حالانکہ یہ سوچ کتاب و سنت کی ہے ہی نہیں کتاب و سنت میں عمل کی اساس وحی الہی قرآن و حدیث ہے نہ کوئی برادری نہ کوئی خاندان اور نہ کوئی باپ دادا نہ ہے نہ ہجت ہے اور نہ دلیل تو قیامت کی دل عمل کے باوجود سب سے بڑھ کر گھاٹا کس کا ہوگا اس شخص کا جو بازار میں خیش جو کر رہے ٹھیک کر رہے حالانکہ جو کر رہا سب باطل سب بیکار نہ کوئی اجر ہے نہ کوئی ثواب ہے اور یہ ایک بدرتی انسان کا تذکرہ ہے جو بنت انجام دیتا ہے نیکی سمجھ کر نہ وہ قرآن میں نہ وہ حدیث میں تو پھر وہ نیکی کہاں سے بن گئی یاد رکھو جو عمل نیکی ہوگا اس کا پہلا مستحق محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ممکن نہیں ایک عمل نیکی ہو آپ اس سے معروم ہو جائیں اور ہمیں وہ عطا ہو جائے اللہ کے بیر بہ نے معراج کی اس کے بعد دسیوں سال آپ زندہ رہے کبھی آپ نے شب معاج کا اہتمام کیا آپ کی زندگی میں یہ رات بار بار آئی کبھی کوئی ایسا اہتمام ہوا آپ نے صحابہ نے س میں ہر رات جاگنا آپ کا معمول تھا آج کی رات بھی جاگو شیوان میں تثرف سے روزے آپ کا معمول تھا اگر رکھتے ہو تو آج بھی رکھو لیکن یہ تفصیل درست نہیں ایک رات کا قیام اور ایک دن کا روزہ یہ تفصیل ثابت نہیں لہذا عملی اعتبار سے اللہ کے حبیب کی اتباع یہی دو جہانوں میں سعادت کی احساس ہے اور کامیابی کا نسخہ سعادت ہے جس کے غیر اور کوئی راستہ نہ قابل قبول ہے اور نہ باعث اجر ہے اور نہ بندے کی سعادت کا باعث بنے گا سبب بنے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ہر حال میں اس کی توحید پر قائم رہیں اور اس کے پیارے حبیب کی سنت کی اتباع کرتے رہیں اتباع اتباہ سنتی باورکت اور سننے سے ہٹ جانا سارے اعمال کی بربادی ہے یادایت کر لو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو ہدایت کرو گے اعمال محفوظ اور مقبول ہے ہدایت نہیں کرو گے اعمال برباد ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ دو گے پھر جس کی چاہو اطاعت کر دو قوم کی برادری کی باپ دادا کی پردادا کی جس کی چاہے ہدایت کر لو اللہ کے ہاتھ قبول نہیں اللہ نے ایک ہی شخصیت کو اپنا رابط بنایا اپنا نمائندہ مقرر کیا اسے چن کر ممروز کیا اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور اس کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے اس لبے کو سمجھ لو اور اس پر کار بند ہو جاؤ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے اللہ طالم نے ہر حال میں اپنے پیارے پیغمبر کی اتباع کی توفیق اداف روا دے ہر حال میں ہمیں اپنے پیارے پیغمبر کی محبت فرما دے اور ہمارا ہر امر مسورسم کی پیروی اور کے دائرے میں ہو اور کوئی عمل ایسا نہ ہو جو آپ کی اتباع کے دائرے سے خارج ہو بہ دعین اکولہ بستف اللہ, اللہ الحمد العالمين